اذ قَالَ الله يَعِيسَ اني مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 واللہ لا يحب ذلك نتلو عليك من اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور آپ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے داروں کو کافروں کے اوپر رکھنے والا ہوں قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا پس کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا لیکن ایمان والوں اور نیک امال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دیں گے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے یہ جسے ہم اے نبی آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے سامعین اب نایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عیسیٰ علیہ السلام <سلام> کا آسمانوں پر اٹھایا جانا قطعہ رحمہ اللہ وغیرہ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اے عیسیٰ اپنی طرف اٹھا لوں گا پھر اس کے بعد آپ کو فوت کروں گا ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو مارنے والا ہوں وہ ابن اپنے منبِ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھاتے وقت شروع دن میں تین سعت تک فوت کر دیا تھا ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سات ساعت تک فوت رکھا پھر زندہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ تین دن تک موت رہی پھر زندہ کر کے اٹھا لیا متراک فرماتے ہیں یعنی میں آپ کو دنیا میں پورا پورا دینے والا ہوں یہاں وفات موت مراد نہیں اسی طرح ابن جریف فرماتے ہیں توفی سے یہاں مراد ان کا رفع ہے یعنی اٹھا لیا جانا اور اکثر مفسرین کا قول ہے کہ وفات سے مراد یہاں نیند ہے جیسے اور جگہ قرآن حکیم میں ہے اللہ یا توفم بلّیل وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو رات کو فوت کر دیتے ہیں یعنی سلا دیتے ہیں اور جگہ اللہ کا فرمان ہے اللہ طوفَ النف صحیین موتیہ ولۃ لم تمطفی منامحا یعنی اللہ تعالی جانوں کو فوت کرتے ہیں ان کی موت کے وقت اور جو نہیں مرتیں انہیں ان کی نیند کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد اللذی احیانا ما اماتنا یعنی اللہ کا شکر اور تعریف ہے کہ جنہوں نے ہمیں مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دیا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اور جگہ فرمانے باری ہے وہ بھی سے شہیدن تک پڑھو جہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھ لینے کی بنا پر اور اس باعث کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول کو قتل کر دیا حالانکہ نہ قتل کیا اور نہ صلیب دی ہے لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا موتی کی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے یعنی تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے جب کہ وہ قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے اس کا تفصیلی بیان عن قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ بس اس وقت تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے کیونکہ نہ وہ جزیا لیں گے نہ سوائے اسلام کی اور کوئی بات قبول کریں گے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں میں آپ کو اے عیسیٰ اپنی طرف اٹھا کر کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور آپ کے تابداروں داروں کو کافروں پر غالب رکھنے والا ہوں قیامت تک چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو آزمان پر چڑھا لیا تو ان کے بعد ان کے ساتھیوں کے کئی فریق ہو گئے ایک فرقہ تو آپ کی بیست پر ایمان رکھنے والا تھا کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی ایک بندی کے لڑکے ہیں بعض وہ تھے جنہوں نے غلو سے کام لیا اور بڑھ گئے اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے اور انہوں نے آپ کو اللہ کہا دوسروں نے تین میں کا ایک آپ کو بتلایا اللہ تعالیٰ ان کے عقائد کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہیں پھر ان کی تردید بھی کر دی ہے تین سو سال تک تو یہ اسی طرح رہے پھر یونان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بڑا فیلسوف تھا جس کا نام قسطنطین تھا کہا جاتا ہے کہ صرف اس دین کو بگاڑنے کے لیے منافقانہ انداز ہیلا جوئی کہ وہ اس دین میں داخل ہوا یا جہالت سے داخل ہوا بہر صورت اس نے دین مسیح علیہ السلام کو بالکل بدل ڈالا اور بڑی تحریف اور تغیر کی اور کمی زیادتی بھی اس دین میں کر ڈالی بہت سے قانون ایجاد کیے اور امانت کبرا بھی اسی کی ایجاد ہے جو در اصل کمینہ پن کی خیانت ہے اسی نے اپنے زمانے میں سور کو حلال کیا اسی کے حکم سے عیسائی مشرق کی طرف نمازیں پڑھنے لگے اسی نے گرجوں اور کلیسوں میں عبادت خانوں اور خانقاہوں میں تصویریں بنوائیں اور اپنے ایک گناہ کے باعث دس روزے روزوں میں بڑھوا دیے غرض اس کے زمانے سے دین مسیح مسیحی دین نہ رہا بلکہ دین قسطنقین ہو گیا اس نے ظاہری رونق تو خوب دی بارہ ہزار سے زائد تو عبادت گاہیں بنوا دیں اور ایک شہر اپنے نام سے بسایا ملکیا گروہ نے اس کی تمام باتیں مان لیں لیکن باوجود ان سب سیاہ کاریوں کے یہودی ان کے ہاتھ تلے رہے اور دراصل نسبتاً حق سے زیادہ قریب ہی تھے گوفل واقع سارے کے سارے کفار تھے اللہ کی ان پر پھٹکار ہو اب جب کہ ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ رسول بنا کر دنیا میں بھیجا تو آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کا ایمان اللہ کی ذات پر بھی تھا اللہ کے فرشتوں پر بھی تھا اللہ کی کتابوں پر بھی تھا اور اللہ کے تمام رسولوں پر بھی تھا پس حقیقت میں نبیوں کے سچے تابع فرمان یہی لوگ تھے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبی امی عربی خاتم الرسل سید اولاد آدم کے ماننے والے تھے اور رسول اللہ کی تعلیم تمام حقانیت کو سچا ماننے کے لیے تھی بس در اصل ہر نبی کے سچے تابے دار صحیح معنی میں امتی کہلانے کے مستحق یہی تھے کیونکہ ان لوگوں نے جو اپنے تئیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے تھے دین عیصوی کو بالکل مسخ اور فسخ کر دیا تھا علاوہ ازی پیغمبر آخر الزما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اور تمام اگلی شریعتوں کا ناسخ تھا پھر محفوظ رہنے والا تھا جس کا ایک شوشہ بھی قیامت تک بدلنے کا نہیں اس لیے اس آیت کے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اس امت کو غلبہ دیا اور یہ مشرق سے لے کر مغرب تک چھا گئے ملکوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا اور بڑے بڑے جابر اور کٹے کافروں کی گردنیں مروڑ دیں دولتیں ان کے پیروں میں آ گئیں فتح و غنیمت ان کی رکابیں چومنے لگیں مدتوں کی پرانی سلطنتوں کے تختے انہوں نے الٹ دیے کسرا کے عظیم الشان پرشان سلطنت ان کے بھڑکتے ہوئے آتش کو دے ان کے ہاتھوں ویران اور سرد ہوئے قیصر کا تاج و تخت ان اللہ والوں نے تاخت و تاراج کیا اور انہیں مسیح پرستی کا خوب مزہ چکھایا اور ان کے خزانوں کو اللہ واحد کی رضا مندی میں اور اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں دل کھول کر خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے چڑے ہوئے سورج کی اور چودوی کے روشن چاند کی طرح سچے ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیے مسیح علیہ السلام کے نام کو بدنام کرنے والے مسیح کے نام سے شیطانوں کو پوجنے والے ان پاک باز اللہ پرستوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر شام کے لہلہاتے ہوئے باغات اور آباد شہروں کو ان کے حوالے کر کے بے پناہ بھاگتے ہوئے روم یعنی ترکی میں جا بسے پھر وہاں سے بھی یہ بے عزت کر کے نکالے گئے اور اپنے بادشاہ کے خاص شہر قططنقینیہ میں پہنچے لیکن پھر وہاں سے بھی ضلیل و خوار کر کے نکال دیے گئے اور انشاء اللہ العزیز اسلام اور اہل اسلام قیامت تک ان کے اوپر ہی رہیں گے سب سچوں کے سردار جن کی سچائی پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے چکے ہیں جو اٹل ہے نہ کاٹے کٹے نہ توڑے ٹوٹے نہ ٹالے ٹلے فرماتے ہیں کہ آپ کی امت کا آخری گروہ قسمطینیا کو فتح کرے گا اور وہاں کے تمام خزانے اپنے قبضے میں کرے گا اور رومیوں سے ان کی وہ گھمسان لڑائی ہوگی کہ اس کی نظیر سے دنیا خالی ہو یہ روایت مسلم کی ہے ہماری دعا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ اس امت کے حامیوں ناصر رہیں اور روئے زمین کے کفار پر انہیں غالب رکھیں اور انہیں سمجھ دیں کہ نہ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کریں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اطاعت کریں یہی اصل ہے اسلام کی اور یہی گرہ عروج دنیاوی کا میں نے اس سب کو ایک علیحدہ کتاب میں جمع کر دیا ہے آگے اللہ کے قول پر نظر ڈالیے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہود اور آپ کی شان میں بڑی چڑھی باتیں بنا کر بہکنے والے نسرانیوں کو قتل و قید کی مال اور سلطنت کے تباہ ہو جانے کی سزادی اور آخرت کا عذاب وہیں دیکھ لینا جہاں نہ کوئی بچا سکے نہ مدد کر سکے اور ان کے برخلاف ایمانداروں کو پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی فتح اور نصرت عزت و حرمت عطا ہوگی اور اقبا یعنی آخرت میں انجام کار کے اعتبار سے بھی خاص رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ ظالموں کو ناپسند رکھتے ہیں پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی ابتدائے پیدائش کی اور ان کے امر کی جو اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ سے آپ کی طرف بذریعے اپنی خاص وہی کے اتار دی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں جیسے سور مریم میں فرمایا ابن مریم یہی ہیں یہی سچی حقیقت ہے جس میں تم اے نصارہ شک و شبہ میں پڑے ہو اللہ کو تو لائق ہی نہیں کہ اللہ کی اولاد ہو وہ اس سے بالکل پاک ہیں وہ جو کرنا چاہے کہہ دیتے ہیں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے اب یہاں بھی اس کے بعد بیان ہو رہا ہے